رحمانحیم سامع نے اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو کہا تم راستے سے ہٹ جاؤ مجھے کسی کی رہنمائی کی وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرورت نہیں جنت کی خوشبو مجھ کو خود کھینچ کے لے جا رہی ہے جس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے پتا چل گیا ہے کہ میدان جنگ اسی طرف ہے تم اللہ اس جم میں نبی وسلم نے ایک دسے کو مقرر کیا شکست ہوئی پلٹ گیا ہے اب اتر پڑ مومنوں نے روکا مت چھوڑو وہ جگہ جہاں محمد نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ کہ اب کوئی بات نہیں وہ ہو چکی ہے یہ وہاں سے الٹے بار کا لشکر پیچھے سے پلٹا حملہ کیا اور مولی گاجروں کی طرح کاٹتا ہوا آگے بڑھ گیا ستر لاشیں جن میں نبی کے شیر ایسے سید سیدا حمزہ کی لاش بھی ہے میدان جنگ میں پڑی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیشانی خون کا سبارا چھوٹا آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا ایسے عالم میں غبار پر نبی نے حملہ کیا غبار پلٹ کے بھاگا ستر لاشیں میدان جنگ میں پڑی ہے محمد الرسول اللہ نے کہا ان کا تعوب کرو کئی ایک نے کہا حضور ہم کٹے پھٹے لاشیں پڑی ہوئی آپ نے فرمایا پرواہ مت کرو دشمن کو یہ پتا چلے کہ ہم اپنے جسموں کے ساتھ نہیں لڑتے بلکہ رب پر ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں تک مقابلہ کیا ان کا پتھر کلو یہ روح تک ہوا اور پھر اس کے بعد مدتوں تک گفبار کو حملہ کرنے کی ضرورت تیسرا بڑا حملہ مدینے پہ جو ہوا وہ پانچ ہجری چھ ہجری میں ہجرت کے پانچویں چھٹے سال اس وقت ہوا جبکہ کفار اتنا بڑا لشکر لے کے آئے کہ چودہ سو برس گزر جانے کے باوجود آج تک اتنی چھوٹی بستی پر کبھی اتنے بڑے لشکر میں حملہ نہیں کیا چار ہزار تین ہزار کل تعداد تھی مدینے کے واسوں کی بچے بوڑھے عورتیں شامل کر کے اور مدینے پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کی تعداد چوبیس ہزار نوجوان تھی چوبیس رسول اللہ نے کہا نکلو علیہ وسلم مدینے کے گرد و نوا ہمیں دشمن پہنچ چکا تھا نکلے یہودیوں سمیت تین ہزار یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا باقی سترہ سو رہ گئے رسول کریم علیہ السلام وسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی اپنے ساتھیوں کو کہاں بیٹھ جاؤ صحابہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے پلٹ چاہے تم میں جو لوٹنا چاہے لوٹ چاہ پندرہ سو چوبیس لاکھ کے ساتھ اور رحمت کائنات کہہ کیا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے اور بھی بلا لو فرمایا تم میں سے بھی جو جانا چاہے چلا چاہے ایک صحابی ڈھابی کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پلٹ گئے تو آپ کیا کریں گے آپ نے فرمایا تم سارے پلٹ جاؤ محمد اکیلا لڑے گا انتم ملا ہلو نہ ان کن تم موبری دشمن کافلا دشمن کی تعداد دشمن کی برتری دیکھ کر لمبے نہ لیٹ جاؤ اس کے آگے سر ہو جاؤ سرینڈر نہ کر جاؤ انتم اللہ ہلو ان کن تم موبری وہ اپنی تعداد اور اسلحے پر بھروسہ کر کے آتے ہیں تم رب پر اعتماد کر کے آؤ تم مجھ پر اعتماد کر کے آؤ میں تمہاری مدد کروں کتنے اطمینان کے ساتھ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے پلٹ جاؤ محمد اکیلا سنتی ہے کہ میں تمہاری تعداد پہ بھروسہ کر کے نہیں آیا رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا خوش کروں اللہ علیہ اس جاتم جنوب ان بارس اللہ علیہ بجنو اللہ پروہا اکیسواں بارہ سورا یہ سا کہا تم ایمان کو سینوں میں پھجا کر نکلے اور جانوں کو ہتھیلیوں پر بتا کر نکلے ہم نے کہا ہم پر اتنا کرتے ہوئے آئے ہو اب ہماری قدرت بھی دینا اس جات کو ہم جاؤ اللہ کہتے ہیں سترہ سو چوبیس ہزار کے مقابلے میں گامل سو گئے رب نے سلا دیا گمل رب نے سلایا رب جاگ رہا پشوالا تم جنو دار جنوب ال تم سوئے ہوئے تھے چبریل کی قیادت میں فرشتوں کا لشکر آیا تمہارے نیابت میں لڑ کر اس نے اکیلے ہی دشمنوں کو بنا دیا صبح اٹھے گئے چلے ہوئے تنابے ٹوٹی ہوئی دشمن بھاگ چکا ہم دیکھے لشکروں نے اس کو چھپ دیا ان تم اور کسے پڑی ہے کہ جا سنا پیارے پی کو ہماری پتیاں کون ہے آج جو قرآن کا یہ در تیام حق کو جا کے سنا ہے کون ہے اس بزدل کو بے غیرت کو بے حمیت کو جس نے مسلمانوں کی ناک کٹوا کے رکھا راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکو میں گیا ہوا ہے اور تو اگر رو میں گیا ہے تو باقی کو ہم میں نہیں گرے گی تو اور کیا کرے گی کہتا ہے شریعت آ رہی ہے اور بے شرم کہتے ہیں ہم شریعت میں آگ بنا کر شریعت لا رہے ہیں تم لانے والے یہ دلوانے والا دو پتہ بس مت لو وہ اندرا گاندھی کی بہو گئے پیروں میں گرا ہوا اور شریعت بل پیپلز پارٹی کے پیروں میں گرے ہوئے کل تک ہم کو کہتے تھے ہم نے کبھی نام نہیں لیا تم گواہ ہو چینیا والی مسجد کے نمازی ہو تم گواہ ہو مجھ سے ملنے کا بے ندی بھٹا نے پیغام بھیجا آج تمہارے گھر آ کے ملنا چاہتی ہوں میں نے کہا میں اہلی حدیث ہوں کسی غیر محرم عورت سے ملنا گوارہ نہیں کرتا ہوں اور تم نے جھوٹ بولا یہ نیم اندے مولوی زمیر پڑوش بہت کردار جنہوں نے مسجدوں کے تقدس کو بھی پائمال کر دیا جن کی پتیداری کو دیکھ کر آسمان کو بھی پسینے آتے ہیں وہ مولوی ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں یہ شریعت مل کی مخالفت کر کے پیپل پارٹی گرا ہم بار کرتے تھے اور بغیر تو ہم پر الزام لگاتے تھے خود پیپل پارٹی کے چرنوں میں گرے ہوئے جماعت اسلامی کے نائب امیر پروفیسر غفور کا بیان سوار کے دن سارے پاکستان کے اخباروں میں چھپا اس نے کہا پیپلس پارٹی کا وجود اللہ کی نعمت ہے جا جا کے پوچھو منظورے والوں کو اب تمہارا ایمان کہاں گیا اور جو دیا الحق کے ساتھ ہے اس میں ایمان ہو سکتا ہی جس طرح کا مالک ہے اسی طرح کی آیا ہوگی نا یہ اس کے پجاری ہر بڑے منہ آگے آگے کر کے فوٹو اس کے ساتھ کھچواتے ہیں جس طرح فلاح یو پی کے بیٹے کے ساتھ کھنچوا رہے ہیں جس طرح کا وہ بج دل اسی طرح کے ہم ہیں ہم ہیں اور میں نے کہا تھا یاد رکھو جب پہلے پہلے انہوں نے ہم پہ جھوٹا الزام رکھا تو میں نے اسی مسجد میں کھڑے ہو کے کہا تھا ائے گا آج بھی بطلائے گا کل بھی بطلائے گا بے نظیر کے باپ کا بھی مقابلہ ہم نے کیا اگر وہ آ تو اس کا مقابلہ بھی ہم کریں گے سستا اٹھا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں ساری جماعت اسلامی کی کھالوں کی کمائی تم لے لو ہم کو ساتھ ملا لو وہ ساتھ نہیں ملانا اتنا جھوٹا پراپو گنڈا کیا گیا میرے نماز کہی ہمارے دوست بدقسمتی سے جماعت اسلامی کے پراپو کا شکار ہو گئے لاما صاحب اچھی بات نہیں ہے میں سب پالا دل میں ہی اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم لاکھ نادا ہوں کیا تجھ سے بھی نادا ہوں گے کیا سمجھا ہے تم ایم آر ڈی کی حمایت ہو رہی ہے ایک مولوی نظر کچھ نہیں آتا بینک لگانے کے باوجود بھی بار بار حساب کرتے صاف کہتے کہتے کی بات کر رہے ہیں اب تمہارے چچاؤں نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے شریعت محاذ کی گیاوت ام آر ڈی کو دینے کے لیے تیار ہیں اب تمہاری گیارت کہاں مر ہے اب عمر اسلام ہو گیا ہے کائنات میں کہیں پناہ نہیں ملتا ہم ان شاء اللہ بہادری کے ساتھ زندہ ہے بہادری کے ساتھ زندہ رہیں گے انشاءاللہ اور موت بھی آئے گی تو بہادری میں آئے گی انشاءاللہ تمہارا جینا بھی آگا تمہارا مرنا بھی تمہاری کیا زندگی جماعت اسلامی بلوچستان کے صدر نے بھی جواب دیا گا کہ ہم تو پیپل پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ وہی ہم سے نہیں کرتی پنجاب کے صدر نے دیا بیان ہم پیپل پارٹی کے ساتھ موادہ کریں کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرت جو چاہے تمہارا حسن کرش مساز کرے تمہارے گھر میں آئے تو قبر اسلام ہو جاتا ہے تمہاری ضلع میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ ایسیا میں تھی ہم کو جھوٹ بولا صرف اللہ کے بدلو کرم سے 18 اپریل کے موچی دروازے کے جلسے سے لے کر ہم نے 28 فروری حصور کے جلسہ عام تک تیرہ بڑے جلسے کی سدائی صحیح کہڑے قرآن ایبلیش رکھتے ہیں ستائیس فروری تک ہم نے تیرہ بڑے تیرہ بڑے جلسے کی اور اٹھارہ اپریل سے لے کر چھ جی مارچ تک آج کے دن تک سو سے زیادہ چھوٹے جلسے کی. ہماری حالت تو یہ ہے میں سوا مہینے کے سفر کے بعد جمعرات کو یہاں پہنچا ہوں جمعرات کو ہی جلسہ تھا سیالکوٹ میں جمعے کو قصور میں پھر بورے والا میں پھر اتوار کو ملتان میں پھر منگل کو فیصلہ بند ہر روز جلسہ کوئی ماں کا لال ہم نے اپنے جلسے میں کسی پیپلز پارٹی کے کسی ایم آر ڈی کے بندے کو بلایا کوئی ماں کا لال کسی ایک جلسے کسی ایک بندے کو بلایا والا تو دیکھ رہا تھا اس نے تمہارے پردے کو چاک کرنے کا فیصلہ کیا اور جماعت اسلامی نے نام لے کر کہتا ہوں جماعت اسلامی کبھی میں نے نام نہیں لیا تھا بیو لیکن کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں جھوٹ سن سن کے دل پک گیا ہے جھوٹ بولتے پاڑیاں رکھ کر اسلام کا نام لے کر شرم نہیں آتی مکے میں خط لکھے انہوں نے ہمارے خلاف خدا کی مدینے میں مدینہ میں خط لکھے ریاض میں خط لکھے یہ پیپل پارٹی میں مل گئے اگر اسلام کا نام لینا جمہوریت کی بات کرنا کسی پارٹی کے ساتھ ملنا ہے تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تو آمریت کے گماستے بن گئے ہم نے فل الحق کی ڈکٹیٹر شپ کے پائے بن کر اس ملک کو تباہ کیا بولتے ہو اسلام کون سا اسلام میرے چاہنے سے ایک دن پہلے اخبار میں یہ چھپا تھا کہ فیال الحق کی حکومت کے درمیان اور طوائفوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا بڑا تھا کہ نہیں اور بولو بڑا تھا کیا معاہدہ ہو گیا ہے بدکار عورتیں بدکاری کرواتی رہے لیکن صرف پردے ڈال لیں معاہدہ ہوا ذیال حق کی حکومت نے اس جو کو جو بڈوں کے دور میں بند ہوا تھا دوبارہ کھولا گیا کھولا کے دور میں گھوڑوں کا جوا ہوتا تھا حق نے کتوں کا جوا بھی شروع کروا دیا کروایا کہ نہیں بڈوں کے دور میں ہمارے مطالبے پر شراب پر پابندی لگی تھی دیال حق نے جماعت اسلامی سے مل کر شراب سے پابندی اٹھائی سن چھیاسی میں دیال حق نے وزیر نے قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ جتنی شراب سن چھیاسی میں پاکستان میں بنی ہے انتالیس سال میں اتنی نہیں بنی یہ تمہارا شریعت مل ہے فوٹو کھنچواتے ہو منہ کر کر کے آگے شرم نہیں پھر گھر بلاتے ہو اس کو بولو اس کے گھر بلانے سے کوئی ہمیں ہماری صحت کو کوئی فرق ہا? جو مردوں سے ڈرتا ہے اندرا گاندھی کی بہو سے ڈرتا ہے وہ ہم کو ڈرا سکتا ہوں ہم اس سے نہیں ڈر سکتے اسلام, اسلام کو اپنے اندر ویکسیاں لگا رکھی ہے جس کو تم اسلام کہو وہ اسلام ہے جس کو تم کفر کہو وہ کفر ہے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا. جتنا بیڑا غرق جماعت اسلامی اور اس کی ہلاری جماعتوں نے اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے اتنا پیپلز پارٹی نے بھی اسلام کا بیڑا گرک نہیں کیا پیپلز پارٹی کبھی اسلام کا نام کسی کو اسلام کے نام پر سوکھا اور بولو یہ اسلام کا نام دے کے اور اسلام اسلام ہم اس ملک میں اسلام تمہارا بنایا ہوا نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں اسلام چلے گا تو محمد رسول اللہ کا چلے گا اور کوئی ملک میں تمہارا اسلام چلا سکتی یہ تمہارا اسلام ہے جس چوہا بھی جائز ہے جس سود بھی جائز ہے جس میں حرام خوری بھی جائز ہے جس میں شراب بھی جائز ہے یہ تمہارا اسلام ہے اور میرے محمد کا اسلام انسلام اِنَّ اسلام لانا ہے ساری برائیوں کو چھوڑ کے آؤ مگر میں اسلام سے ہٹ جاؤں ہمارے اسلام سے میرے اسلام ہمارا اسلام تھالے جمع کرنے والا ہے ہمارا اسلام کائنات کے غریبوں کو ان کی غربت سے نجات دلا کر ان کو تمنگری عطا کرنے والا ہے ہمارا اسلام لوگوں کو بزدلی کا رقص دینے والا ہے میرا اسلام کائنات کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکرا دینے والا اسلام مشکلوں کا اسلام امریکی اسلام ہے یہ اسلام. اسلام امریکی اسلام ہے ڈالر کا اسلام محمد کا اسلام ہے نہیں محمد کا اسلام وہ ہے لا ہے نو بڑا تا نو آلونا ان کن بولا اور لکھ کے جانا میری بات لکھ کے جانا ہمارے متعلق تو ہم احمد رازی کی بہتان لگا ہے ہم سنتے رہے اور صرف سنتے نہیں رہے اپنے اللہ کو درخواستیں بھی دیتے رہے اللہ یہ جھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں تو تو دیکھ رہا ہے تو تو دیکھ رہا نے با فکر نہ کرو اس دنیا میں ان جھوٹوں کی پردہ نہیں کر نہیں میں مدینے میں بیٹھا ہوا تھا اخبار دیکھی لکھا ہوا تھا جماعت اسلامی کا کراچی کا میئر ہٹا دیا کیا کراچی کا میئر میئر کا نام اسلام تھا جب تک ٹھیک سیال حق ٹھیک چوہا ٹھیک شراب ٹھیک ریس ٹھیک بدکاری گیٹے جب اپنا میئر گیا سب چیز خراب مورچہ بار میں چھپا ہوا تھا پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کی عورتوں نے مل کے جلوس نکالا ہے، سبحان اللہ سب کہو سبحان اللہ پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کی عورتوں نے پڑھا تھا کہ نہیں اور لاہوریوں پڑا تھا پھر خبر آئی جماعت اسلامی غائب ہو گئی کس بات سے اسلام سے کیا کیا ہے ایم آر ڈی کے سیکٹری جنرل کو اپنے اسٹیج پہ بلایا اپنے جلسے میں بلایا ایم آر ڈی کے ہم مولوی بلر میں ان سے سلام لیتے کہتے سلام لے کر بھی کاپر ہو گئے مولوی بےچارا مولوی کا پتر خود بھی مولوی اور مولوی کا پتر بھی ہم سلام علی, او جی گڑبڑ ہے اندر سے اور تم نے تم نے ملک قاسم جو ایم آر ڈی کا سیکرٹری جنرل تھا اس کو بلایا شرب کرو بے گھر صرف یہی یہ نہیں کیا آگے بھی کچھ کیا راؤ رشید جو بے نظیر نظیروں کی حفاظتی دستے کا سربراہ ہے جو بے نظیر نظیروں کے حفاظتی پیپل پارٹی کا لیڈر اس کو بھی اپنے جلسے میں بلایا کہ ہم قلیب لوگ ہیں اپنے وجود سے ہم کو بھی پاک فرما دو یہ مطلب ہے نا تو اس کو اس لیے بلایا تھا نا کہ تم کافروں کو مسلمان کر دے اور کیا مطلب اگر وہ کافر تھا تو تم مسلمان کیسے رہے اگر وہ مسلمان تھا تو تمہارا اسلام کہاں گیا شرم تم کو مگر گیا پر چھٹے تو ہمیں ماننے والوں ہم نے کہا تھا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد میں نے کہا تھا یہی میں نے کہا ایک دن آئے گا ہمارا سبر پڑے گا سارے شریعت میں ہاتھ میں پڑا ہے ٹونڈا ہو گیا ہے سارا شریف مار پڑا ہے کہ نہیں پڑا سارا شریعت مولانا الحق نے بیان دیا جس نے شریعت بل پیش کیا تھا. اس نے بیان دیا کہ ایم آر ڈی کی قیادت ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ایم آر ڈی کی قیادت قبول کرنے کے لیے قیادت پہلے ہمارا ایک مول بچہ جی پورا کہتا تھا oh, نہیں نہیں دی نہیں کو ایم آر ڈی کی طرف لے جا رہا ہے اس وقت تمہیں علم غائب ہوتا تھا قرآن کہتا ہے کبھی علم جس کو تو نہیں جانتا اس کے بارے میں اپنی زبان کو حل کر کا مخالف بن کے تھی ہم پر جھوٹ بولتا اور آج تیرے چاچے تیرے بابے کہتے ہیں میں کی قیادت باندھنے کے لیے تیار ہے تیری غیرت جوش میں کیوں غیرت ہے ہی نہیں غیرت نام تھا جس کا گئی سہول کے گھر سے اور جو اللہ کے بل و کرم سے چودھری زیالہ ساتھ دیتے ہیں ان میں غیرت ہو سکتی ہی نہ نہ میں, نحن میں نہ بچو جمورے میں نہ مداری میں یہ سارے بچو جمہورے تھے وہ کہتا تھا ہاتھ اس طرح کر کے لیٹ جا یہ سارے کورس پہ مل کے کہتے تھے لیٹ گئے وہ کہتا تھا اٹھ جاؤ یہ سارے کورس پہ کہتے تھے اٹھ گئے وہ کہتا شریعت بل پکڑ لو کہ پکڑ لیا کہتا شور مچا دو کہ مچا دیا یہ بچو جمور اس کا حال کیا ہے اور مفتی نعیمی نے ٹھیک کہا ہے لیکن خدا تجھے نفسے تھے تو کہوں نے آدھی سچ بات کہی ہے اگر خدا تجھ کو توفیق دیتا تو ساری سچ کہہ دیتا اس کا بیان اختار میں چھپا ہے اس نے کہا ہندو عورتوں کے سامنے جھکنے والا کبھی مسلمانوں کی خیرت کا نشان یہ اس نے کہا اور میں نے کہا اگر اللہ تجھ کو توفیق دیتا تو دونوں باتوں کا تذکرہ کر دیتا ہندو عورتوں کے سامنے جکنے والا بھی مسلمانوں کی غیرت کا پاپکان نہیں ہو سکتا اور نظام الدین اولیاء کی باری پہ جا کے دھاگے مانگنے والا بھی مسلمانوں کی غیرت کا نشان اونچی ہاں؟ بولو غیرت کا نشان یہاں شریعت بل ہے یہ شریعت بل کا کون سا نکتا ہے دھاگے مانگنے کا اس کا بھی ہم کو بتلا دو خبر اور شریعت بل کے بارے میں اتوار کو میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اتوار کو پتہ چلے گا پھر کہیں گے داور حشر مجھ سے میرا نامہ آواز نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں بلاؤں گا کیا کیا بےمانیاں کینشاء انشاءاللہ اور مجھے ایک دوست نے کہا جا رہے تھے باہر ہی رہندہ تھے چنگا سی ہے میں نے کہا کہ اللہ نے اہل حدیثوں کے لیے مجھ کو احسان اللہ بنایا ہے اور تمہارے لیے اصاب اللہ بنایا ہوا ہے تم نے اہل حدیثوں کو گھڑے کی مچھیاں سمجھا ہوا تھا الو بنایا ہوا تھا جو آتا تھا اغوا کر کے لے جاتا تھا جیب کی گھڑیاں ہاتھ کی چھڑیاں میں جو جی چاہے لے جائے ہم سے یہ تکلیف ہے کہ اہل حدیثوں کو ہم نے جگا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کو ہم نے بولو بابیوں جاگے ہو کے نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو جاگے ہو کہ نہیں پڑے ہیں اب ان کو بےبو بنایا جانا تھا تکلیف یہ ہے مجھ سے یہ تکلیف ہے کہ اس نے سارے ملک کے بابیوں کو جگا دیا ہوئے ہوتے تھے ہم ان کے مردوں کو اٹھا کے لے جاتے جانچ جی جاتا تھا استعمال کرنے میں اب یہ جاگ پڑے ہیں جاگے نہیں تم میں سے بھی جو زندہ ضمیروں والے ہیں ان کو بھی جگا رہے ہیں تم میں سے بھی جو زندہ ضمیروں والے ہیں ان کو اور لوگ آ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو با لوگ آ رہے ہیں دھڑا دڑا رہے ہیں خدا کی قسم ہے میں ملتان کے فیصلہ آباد کے پورے والے کے سیال کوٹ کے جلسے کو دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں اسور کا جلسہ تو ویسے ہی بڑا جلسہ تھا جلسہ یا? اس کے کیا کہنے لیکن یہ جلسے جو مقامی جلسے تھے خدا کی قسم ہے میں نے زندگی میں اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے کیوں کیا حدیث جھاک پڑے حدیث اور اے اللہ تو ان کو جگائے رکھ ان کو اسلام کے لیے جگائے رکھنا قرآن کے لیے جگائے رکھنا اللہ ان کو محمد کے فرمان کے لیے جگائے رکھنا ان شاء اللہ یہ جا بات یہ ہو رہی تھی کتنے پڑی ہے پیارے پی کو ہماری پتیاں کون ہے جو دیا آپ کو جا کے یاد سنائے اور مردے کو پوجنے والے اور ڈرنے والے قرآن پڑھ لا تہنو ولا لاتر لونا ان کن تم اگر تم مومن بن جاؤ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کرا سکتی اب تو ایک سکسٹین بھی ہے اب تو ایکسٹین بھی ایمان پھر کیا ہے سونیا گاندھی ہے ایمان نہیں اور کیا ہے اس کی بیٹی سبھی کا امر کی ہے اگر عمر کی بات تو کیا میں اس عورت سے سلام نہیں کرتا کیوں؟ کہ میرے محمد میرے آقا نے میرے دیکھ کر دیا بی, بی اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹالے کسی غیر محرم عورت کی انگلیوں کو بھی دیکھنا دوارا نہیں یہ مسافر کر رہا ہوں اور وہ اپنی بیچاری دے اس کا ہم کیا تبرک وہ ہماری ماں بہن کیا. اس غیرت مند نے اس کو بھی غیر مسلموں سے متافے کرو اس کا کیا تب یہ غیرت نام تھا آ جاؤ قرآن سن لو قرآن کا یہی اعلان ہے لا تاہ ولا انتمل ان کم تم آخر والا اگرچہ کچھ حضرات کے لیے اور کچھ میری بہنوں کے لیے بالخصوص شاید یہ خوشی کی بات نہ ہو شاید اس وجہ سے کہ میرے فضال مل کے تعلق کی ہر محبت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری جماعت کے لیے یہ بڑی بہت بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جگے